صلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد باب الشفاعه ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعه في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى یا ارب عال شریق ہی روایت پہاوی قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فش بشفاتی فی کل شی و رجا الحفات کتاب البیو کا یہ باب باب و ہے اور شفا کا لغوی مانا شفا کا لغوی معنی جوڑ کے ہے یا جوڑے کے ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ول فجر ولیال ناش و شفعی ول قسم ہے فجر کی اور دسراتوں کی اور شفع کی قسم ہے یعنی جوڑ کی جفت کی اور تاق کی تو شفع کے معنی ہوتے ہیں جوڑے کے اور جفت کے اور شرعی اعتبار سے شفا کا معنی ہے کہ دو آدمی کسی چیز میں شریک ہو اور خصوصیت کے ساتھ زمین میں گھر میں جائیداد میں پراپرٹی میں یعنی ایسی چیزوں میں جیسے زمین ہے گھر ہے منزل ہے کوئی پلاٹ ہے اس طرح کی چیزوں میں دو آدمیوں کا شریک ہونا تو ہر ایک دوسرے کا کیا ہے وہ جوڑا ہے لہذا اس کا معنی یہ ہوا کہ حصے دار کا اپنے دوسرے ساتھی کے حصے کے خریدنے کا حق حصے دار کو پہلے ہے اسی کا نام شفا ہے شفا کا مطلب کیا ہے کہ کسی زمین میں کسی گھر میں دو آدمی شریک ہیں دونوں میں سے کوئی ایک شخص ایک شریک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو اس شفعے کا حقدار اس حصے کا حقدار کون ہوگا اس شفعے کا حقدار اس کا دوسرا شریک ہوگا جو اس کے ساتھ ہے سب سے پہلے اس شفعے کو شریک اپنے پارٹنر اپنے دوسرے حصے دار کے سامنے پیش کرے گا کہ یہ زمین ہے یہ گھر ہے ہم بیشنا چاہتے ہیں کیا تمہاری مرضی ہے تم لینا چاہتے ہو پھر اس کے بعد اگر وہ کہہ دے کہ نہیں تو پھر کسی اور سے بات چیت کرے اور اگر ایک شریک نے دوسرے شریک کو بتائے بغیر اس کو کہیں سے بیچ دیا یا کسی سے بیچ دیا تو حدیث کی روشنی میں فیصلے اور قضا کی روشنی میں یہ ہے کہ حصے دار کوٹ میں محکمہ میں عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا اور میں لینا چاہتا تھا اس نے دوسرے سے بیچ دیا لہذا کورٹ کو عدالت کو بیچ میں پڑھ کر کے اس کے شکرے کو واپس لیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شفا کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس سلسلے میں اس کے کچھ ضابطے ہیں شریعت میں کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ حدیث حضرت جابر بن عبد رضی اللہ تعالی عنما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفے کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہر اس چیز میں جو چیز تقسیم نہ کی گئی ہو جو چیز تقسیم نہ کی گئی ہو الگ نہ کی گئی ہو اس میں شفے کا فیصلہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفے کا فیصلہ فرمایا کیا مطلب کہ ایک شریک دوسرے شریک کا جو حصہ ہے اگر اس کا وہ شریک اس کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کے لینے کا حقدار جو ہے اس کا شریک ہے سب سے پہلے اگر وہ نہیں لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور سے بیچ سکتا ہے لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط لگائی کیا جب تک اس میں تقسیم نہ ہو جائے ایک زمین ہے دو ساتھیوں نے مل کر کے خریدا دو شریکوں نے مل کر کے خریدا اب اس میں سے ایک بیچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ساتھی کو بتائے کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں لیکن اگر دو آدمی نے کوئی زمین خریدی خریدنے کے بعد یا کوئی گھر خریدا پھر دونوں نے اس کو الگ کر لیا راستہ الگ بنا لیا اور جو ہے دیوار قائم کر لی حد بندی ہو گئی اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرماتے ہیں وق آکل حدود کہ جب وہ حصہ وہ شرکت تقسیم ہو گئی حصہ حصے داروں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا تقسیم کر لیا اور حد بندی اس کی ہو گئی اور راستے بدل دیے گئے فلا شفا تفیح تو پھر جو اس میں اب حصے دار کو جو پہلے حصے دار تھا اب اس کو شفا کا حق نہیں ہے یعنی کہ اب وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کا شریک اگر بیچنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اس سے پوچھے سب سے پہلے اس سے پوچھے بلکہ اس کو اختیار ہے جس سے چاہے بیچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل دیے جائیں تو پھر راستے الگ ہو, الگ کر لیے جائے تو پھر ایسی صورت میں شفا کا حق نہیں ہے تب شفا کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اور یہ لفظ صحیح بخاری کا ہے صحیح مسلم کی روایت میں تھوڑی سی اور وضاحت ہے کہ کن چیزوں میں شفا ہو یا شفا ہوگا وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشفا تو فی کل شرکن ہر اشتراک میں ہر پارٹنرشپ میں شفا ہے ہر وہ چیز جس میں اشتراک ہو دو آدمی شریک ہو کر کے خریدیں پھر آگے اس کی وضاحت ہے فی رب فی اردن زمین زمین میں شفعہ ہے او ربعین ربع کا مطلب ہوتا ہے منزل گھر وغیرہ اوحایتن اسی طرح سے زمین ہے باغ ہے ان چیزوں میں شفا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاسن وفی روایہ لائے خلو شریک کے لیے یہ درست ہے اور مناسب نہیں ہے یا اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچ دے بغیر اپنے شریک کے سامنے اپنے پارٹنر کے سامنے اس چیز کو اس معاملے کو رکھے ہوئے یعنی کسی شریک کو کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنا حصہ دوسرے سے بیچ دے زمین کا اپنا حصہ گھر کا اپنا حصہ دوسرے سے بیچ دے بغیر اپنے پارٹنر کو اپنے شریک کو حصے دار کو خبر کیے ہوئے کیوں ایسا ہے شریعت میں دیکھیے سارے معاملات کو شریعت نے واضح کر دیا ہے تاکہ کہیں لڑائی نہ ہو کہیں جھگڑا نہ ہو کسی کو نقصان نہ پہنچے شریعت کا ایک قانون آپ نے سنا ہوگا کہ لا دورا ولا درار نہ دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ خود نقصان برداشت کیا جائے یعنی کہ نہ تم دوسرے کو پہنچاؤ نہ دوسرا تمہیں نقصان پہنچائے تو اس لیے شریعت نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی زمین میں کسی گھر میں دو آدمی شریک ہیں تو اس کے ایک شریک کے حصے کو اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو حقدار کون ہے سب سے پہلے اس کا پارٹنر ہے کیوں اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی آ جائے گھر ہے مثال کے طور پر زمین ہے جس کا راستہ ایک ہے جس کا سب کچھ ایک ہے اب اگر دوسرا آدمی آ جاتا ہے تو اب, اب جو ہے بانٹنے میں اور ساری چیزوں میں کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو سکتا ہے نظام پیدا ہو سکتا ہے تو اس لیے شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے شریک کے سامنے پیش کروں امام تہاوی کی روایت میں ہے شرح معانی الاثار کے اندر یا معانی آثار میں ہے ایک لفظ اور ہے حافظ ابن نے حضرت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فی کل الشی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں شفا کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے مسلم کی صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں بھی یہ لفظ ہے فی کل شرکن ہر چیز میں ہر شرکت میں ہر شراکت میں ہر پارٹنرشپ میں شفا کا حق ہے اب یہاں پر اختلاف یہ ہو جاتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں پہلے مجمل لفظ ہے یعنی عام لفظ ہے فی کل شرک ہر اشتراک میں ہر شرکت میں شفا کا حق ہے پھر تفصیل اس کی ہے کہ فی ربع و فی و فی ربع و فی حائط زمین میں گھر میں باغات میں تو اس ان تینوں الفاظ سے بعض اہل علم نے اس سے یہ مسئلہ مسمت کیا ہے کہ شفا ان چیزوں میں ہے یعنی ان اس جائدات میں ہے جو غیر منقولہ ہو غیر منقولہ کا مطلب کہ ان چیزوں میں ہے جس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل نہ کیا جا سکتا اسے گھر ہے زمین ہے پراپرٹی ہے ہاں باغ ہے کھیت ہے اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا تو اس ان الفاظ سے یہ جو ہے لوگوں نے اہل آئی نے کہا ہے کہ کہ صرف ان چیزوں میں ہے جن چیزوں کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا اور انہوں نے امام تہاوی کی روایت کے اندر موجود الفاظ کا یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ یہ لفظ عام ہے اور حدیث کے اندر عام لفظ کے بعد اس کی تخصیص کی گئی ہے لہذا ان چیزوں میں جیسے دانے غلے اور جیسے اور دوسری تجارتیں بزنس وغیرہ ہے تو اس میں اگر پارٹنرشپ ہے کوئی اپنا الگ کرنا چاہتا ہے اپنا الگ کرنا چاہتا ہے تو الگ کر لے ان اسی میں سے کیا کہتے ہیں مال یہ مویشی وغیرہ جانور وغیرہ بھی آ جائیں گے تو وہ ان چیزوں میں شفا ہے جن چیزوں کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہر چیز میں شفا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہر چیز میں دی ہے تو پھر جو ہے اس کو مقید نہ کیا جائے اوپر جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بیان کیا ہے چند چیزوں کو یہ حسر کے لیے نہیں ہے حسر کا مطلب سمجھتے ہیں باؤنڈیشن کے لیے نہیں ہے کہ صرف انہی تین چیزوں میں بلکہ جن چیزوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیقل شرکن پر بیان فرما دیا ہے تو ہر چیز میں ہونا چاہیے بہرحال اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے اور اگر اس لفظے کو سامنے رکھا جائے کہ کل ان کے ہر چیز میں شفا ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ان, ان چیزوں میں ہے اور اس میں عام ہے اس میں خاص ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں میں شفا کا حق ضروری ہے اور جو ان کے علاوہ چیزیں ہیں اس میں ضروری نہیں ہے لیکن بہتر اور افضل ہے کہ اس میں اگر کوئی شریک الگ ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پارٹنر کے سامنے پیش کرے کہ بھائی اگر آپ کو یہ ضرورت ہے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو لے لیں اس کو تو یہ ایک عمدہ توجہ ہوگی تاکہ اختلافات وغیرہ نہ پیدا ہونے پائیں اگلی حدیث ہے آگے تقریباً تین حدیثیں ہیں جن سے ایک اگلا ایک اور اختلاف رونما ہوتا ہے جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے حدیث پڑھنے کے بعد بتاتے ہیں انبی راف ندی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجاحق بس قابی ہی اخرج الباری وفی قصہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنے پڑوس کی وجہ سے اپنے قریب اور پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس حدیث میں کوئی سراہت موجود نہیں ہے وضاحت نہیں ہے کس بات کی کہ پڑوسی کس چیز میں زیادہ حق رکھتا ہے حفیظ نظر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے باب شفا میں شفا کے بعد میں اس کو ذکر کیا ہے جس میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے اگر الگ ہونا چاہتا ہے تو اس کے سامنے پیش کرے اور وہ حقدار ہے اس کا اس کا حق رکھتا ہے اس باب میں اس کو ذکر کر کے گویا کہ یہ بتانا چاہا ہے کہ کچھ لوگوں نے پڑوسی کو بھی شفا کا حقدار بتایا ہے کہ اگر پڑوسی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے یا کھیت کا جو پڑوسی ہے اپنا کھیت بیچنا چاہتا ہے جب کہ حد بندی ہے کھیت کے سب کچھ الگ ہے گھر ہے باغ ہے ایک باغ ہے اس کے بغل میں دوسرے کا باغ ہے ایک گھر ہے دوسرے دوسرے کا گھر ہے تو یہ سب پڑوس ہے پڑوس میں یہ بھی آ جائیں گے کہ نہیں باغ کا پڑوسی وہ بھی پڑوس میں آ جائے گا کھیت ہے کھیت کا پڑوسی آ جائے گا گھر ہے گھر کا پڑوسی آ جائے گا تو گرچے وہاں پر حد بندی ہے دروازے الگ الگ ہیں لیکن اس حدیث کی روشنی میں بہت سارے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ پڑوسی کو بھی شفا کا حق حاصل ہے یعنی اگر ایک پڑوسی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے تو پڑوسی زیادہ حقدار ہے اس کا شفیہ کا لینے کا اب مسئلہ یہاں پر زیادہ حقدار ہے تو عام حدیثوں کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں وہ زیادہ حق رکھتا ہے سب سے پہلے پڑوسی کے سامنے پیش کیا جائے لیکن یہاں پر شفا کا حقدار ثابت کرنا پڑوسی کو اس میں اختلاف ہے افضلیت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن یہاں پر وجوب کے بارے میں ہے کہ کیا واقعی اس کو یہ شفا کا حق حاصل ہے پڑوسی کو اگر شفا اگر وہ نہ دے پڑوسی یا ایک آدمی بغیر پڑوسی کو کہ وہ بتائے ہوئے اپنا مکان بیچ دے کسی دوسرے سے تو کیا یہ عدالت میں اپنا مقدمہ اسلامی عدالت میں شرعی عدالت میں مقدمہ قائم کر سکتا ہے اس بارے میں اختلاف ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کہ الجار و حق و بے پڑوسی اپنے پڑوس کی وجہ سے قریبی اور نزدیک ہونے کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے اس حدیث کے پیش نظر اور اسی طرح سے ایک آگے اور حدیث ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انانسی ندی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاباری حق وار یہ حدیث جو ہے حسن ہے بعض لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے کہ گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حق دار ہے گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے ایک تو تیسری حدیث ہے جاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجار حق کو جارہی پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفعے کا زیادہ حقدار ہے وہی شفا جو حصے داری والا معاملہ ہے یوں تغر بہا اس کا انتظار کیا جائے گا ان کا غائب غائبن کا انتظار کیا جائے گا اگر پڑوسی اس کا غائب ہو آگے ایک شرط لگائی ہے اداکان پری قرما واحد جبکہ ان دونوں کا راستہ دو پڑوسیوں کا راستہ کیا ہو ایک ہو دو پڑوسیوں کا راستہ ایک ہو تو ان تینوں روایتوں کے پیش نظر کچھ لوگوں نے کہا کہ پڑوس, پڑوسی کو بھی حق شفا حاصل ہے تو اس سلسلے میں تقریباً تین طرح کی روایتیں تین طرح کی باتیں پیش کی جاتی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کچھ اہل علم کا خیال کیا ہے کہ پڑوسی ہر طرح کے پڑوسی کو شفا کا حق حاصل ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں اور ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ یہی جو دو تین دلیلیں پیش کی گئی ایک میں ہے کہ پڑوسی شفے یہ اپنے پڑوس کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے دوسرا ہے کہ گھر پڑ, کا پڑوسی گھر کا زیادہ حق, رکھ, حق رکھتا ہے تیسرا ہے کہ پڑوسی شفا کا زیادہ حق رکھتا ہے ان دلائل کی روشنی میں کہا کہ پڑوسی کو حق حاصل ہے شفا کا دوسرا قول اکثر اہل علم کا ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کو شفا کا حق نہیں حاصل ہے پڑوسی کو شفا کا حق نہیں حاصل ہے کیوں ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو حدیث پڑھی گئی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ مالم یقسم شرک شراکت میں اشتراک میں پارٹنرشپ میں اس وقت تک شفا حاصل ہے جب تک کہ اس کی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن جب تقسیم ہو گئی ہو حدیں قائم کر دی گئی ہو حد بندی کر دی گئی ہو راستہ الگ الگ ہو گیا ہو تو پھر شفا فلا شفعتا تو اس میں شفا نہیں ہے ان پڑوسی کو اب حق نہیں ہے کہ اس کو پارٹنر کو اب حق نہیں ہے کیونکہ اب حد بندی ہو گئی کیا کہتے ہیں علاحدگی ہو گئی تو اب یہ پڑوسی جو ہے ان کے گھروں میں کیا ہے حدود ہے ان کا دروازہ الگ ہے تو اس لیے جو ہے اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ حد بندی جب ہو جاتی ہے راستہ الگ الگ ہو جاتا ہے دروازے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر شفا نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ جب پڑوسی کے الگ الگ دیواریں ہیں الگ الگ دروازے ہیں حد قائم ہے تو پھر شفا کا حق حاصل پڑوسی کو نہیں ہے اور وہ لوگ ان حدیثوں کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنر کو شریک کو پڑوسی قرار دیا ہے پارٹنر کو اور شریک کو کیا قرار دیا ہے پڑوسی قرار دیا ہے کہ جس طرح سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کے بغل میں ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پارٹنر کیا ہے یہاں پارٹنر کیا ہے وہ پڑوسی ہے گھر کو لے لیجئے گھر کو لے لیجئے کہ کوئی گھر ہے اس میں دو آدمی شریف ہیں تو سب سے اقرب پڑوسی کون ہے سب سے قریب پڑوسی کون ہے جس کا آپ کے قریب نہیں وہ پارٹنر جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے نا پارٹنر جو مطلب ایک گھر میں رہ رہا ہے گویا کہ گھر آیا تو دو آدمی ایک گھر میں رہے تو زیادہ حقدار کون ہے جو گھر میں ساتھ میں رہتا ہے وہ ہے کہ دوسرا ہے کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر مراد وہی شریک مراد ہے اسی کو جار کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بیان فرمایا ہے تو یہاں پر پڑوسی کا دوسروں کے مقابلے میں ہاں دوسرے کے مقابلے میں اور چیزوں میں جو ہے شفا کی بات نہیں ہوئی ہے اس میں شفا کا لفظ پہلی حدیث میں نہیں ہے کہ اور چیزوں میں پڑوسی زیادہ حقدار حق رکھتا ہے مثال کے طور پر حدی وغیرہ دینے میں اور اسی طرح سے اس کا خیال کرنے میں اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ان ساری چیزوں میں پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے اور جس حدیث میں آخری جو حدیث پڑی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی شفا کا زیادہ حق رکھتا ہے اداکان تری قہمہ واحد جب ان دونوں کا راستہ کیا ہو ایک ہو تو تیسرا کال اس بارے میں یہ ہے کہ پڑوسی وہ پڑوسی جس جس کا راستہ الگ الگ ہو جس کی حد بندی الگ الگ ہو وہ تو شفا کا نہیں رکھتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا پڑوسی ہے کہ ایسے دو پڑوسی ہیں کہ جن کے گزرنے کا راستہ کیا ہے ایک ہے دروازہ ایک ہے اور یا اسی طرح سے اگر کھیت ہے دو پڑوسیوں کا اس کھیت میں پانی آنے کا راستہ ایک ہے پانی کی نالی جو ہے یا نالا جو ہے جس سے پانی سے کی سچائی کرتے ہیں کھیت کی اگر وہ ایک ہے گزرنے کی جگہ ایک ہے دروازہ ایک ہے کوئی باغ ہے باغ میں جو ہے ایک بڑا باغ ہے اس میں اندر اندر جو ہے دو حصے دار ہیں الگ الگ ہیں ان کا سب ان کے باغ الگ ہے بنیاد قائم ہے دیوار قائم ہے لیکن آگے چل کر کے دونوں کی نکلنے کی جگہ دروازہ کیا ہے ایک ہے اسی طرح سے دو گھر ہے اندر لیکن ان کے نکلنے کا دروازہ کیا ہے الگ کیا کہتے ہیں ایک ہے تو ایسی صورت میں اس پڑوسی کو شفعہ کا حق ہے باقی اگر بالکل علیحدہ علیحدہ پڑوسی ہیں تو ان کو شفعہ کا حق حاصل نہیں ہے یہ تیسرا قول جو ہے بڑا مناسب ہے اور اس تیسرے قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حدیث ہے کہ ابو رافے رضی اللہ تعالی عنہ کا کے دو گھر تھے دو مکان تھے ایسے احاطے میں ایسی باؤنڈری میں جس میں جو ہے حضرت بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی انہوں کی حویلی تھی یعنی باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر دو گھر رافع کے تھے اور باقی جو ہے حویلی کس کی تھی بن بنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تھی تو سات بن نبی ابو رافے نے کہا کہ بن بنبی عقاص آپ کو جو ہے میرا دونوں گھر لینا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے میں نہیں لینا چاہتا تو ان کے ساتھ مسور بن مخرمہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو لینا پڑے گا بن بنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم یعنی قسم رکھ دی ان کے اوپر اللہ کی تو سات بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عہو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لوں گا لیکن میں اس کو کتنے میں دوں گا چار ہزار درہم سے زیادہ میں نہیں دے سکتا اس کی قیمت چار ہزار درہم سے زیادہ میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا تو ابو راف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ واللہ اس کی قیمت تو مجھے کتنے مل رہی کتنی مل رہی ہے پانچ سو دینار کتنے پانچ سو دینار اور دینار درہم سے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے ایک دینار کی قیمت کتنی ہوتی ہے درہم میں غالباً کہ ایک دینار کی قیمت ایک دینار میں چالیس درہم ہوتے ہیں ایک دینار میں چالیس درہم تو کتنا ہو جائے گا دینار کے حساب سے پانچ سو کو اگر جو ہے 40 میں ملٹیپل کریں گے تو کتنا ہو جائے گا ہاں ہاں زیادہ ہو جائے گا 20 ہزار دینار دی ہو جائیں گے تو بہرحال ان کو زیادہ قیمت مل رہی تھی تو ابو رافع رضی اللہ تعالی ہم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اتنے 5 500 دینار مل رہے ہیں لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ الجار احقو بیسقبه کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے تو میں اسے اس اس مکان کو یا ان دونوں مکان کو چار ہزار دن ہم میں تم کو دے دے, آپ کو دے دیتا ہوں تو گویا کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ دونوں کا راستہ ایک تھا دونوں کا راستہ ایک تھا جیسا کہ آگے روایت ہے کہ اداکارہ تری قہمہ واحد کہ پڑوسی پڑوسی شفے کا حق رکھتا ہے اگر غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے جبکہ ان دونوں کا راستہ کیا ہو ایک ہو تو یہ مسئلہ جو ہے زیادہ قریب ہے اور زیادہ مناسب ہے کیونکہ ایسا ہم لوگوں کی اپنی زندگی میں یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں ہاں شرکت مل کر کے ہم لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے مل کر کے کوئی بزنس کرتے ہیں کوئی دکان ڈالتے ہیں ہاں دکان ڈالتے ہیں دکانیں بہت ساری جبل میں آپ کو ملیں گی بہت سارے دو آدمی مل کر کے دکان ڈالتے ہیں تو جب الگ ہونا ہو تو سب سے پہلے شفعہ کا حق کس کو حاصل ہوگا جو اس کا پارٹنر ہے اسی طرح سے کوئی پلاٹ لے لیا کسی نے کوئی دو آدمیوں نے مل کر کے بڑا پلاٹ لیا اب اس کو بیچنا چاہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں ہاں تو یعنی تقسیم ہونے سے پہلے حد بندی ہونے سے پہلے اس کو اگر بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا حقدار کون ہے جو اس کا پارٹنر ہے اسی طرح سے فلیٹ اور گھر وغیرہ کا معاملہ ہے زمین کھیت وغیرہ کا معاملہ ہے باغات وغیرہ کا معاملہ ہے اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشفاتو کا حل کہ شفا بندھن کے کھولنے کی طرح سے شفا بندھن کے کھولنے کی طرح سے یعنی کہ اگر کوئی شریک اپنا حق بیچنا چاہتا ہے تو اس میں بہت زیادہ وہ انتظار نہیں کرے گا تاخیر نہیں کرے گا اگر کوئی غائب ہے تو اس کا انتظار بھی نہیں کرے گا یہ ویسے ہی ہے جیسے اونٹ کے اصل میں عقال کس کو کہتے ہیں رسی کو کہتے ہیں اور اونٹ کی رسی جب بندی ہوتی ہے تو اونٹ رکا رہتا ہے جب رسی کھل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے نکل جاتا ہے تو رسی کے کھلتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے تو اسی طرح سے شپا ہے کہ جب کسی آدمی کو اپنا حصہ بیچنے کا خیال ہوگا تو وہ پھر جلدی کرے گا اس میں تو اس میں اب جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر انتظار نہیں کرے گا اگر کوئی غائب ہے تو ابو کتنا انتظار کرے گا لیکن یہ حدیث کیا ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے ضعیف جدا ہے ضعیف جدا ہے بہت زیادہ ضعیف ہے. کیونکہ اس حدیث کے اندر تین راوی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے جو ضعیف ہے ایک راوی محمد بن عبد الرحمان البلبانی ہے جو محمد اپنے والد سے روایت کرتا ہے تو محمد بن عبد الرحمان یہ محمد جو ہے متحم بال ہے یعنی جھوٹ کی تہمت اس پر لگی ہے اس کے پاس کچھ نسخہ تھا کوئی کتاب تھی جو اپنے باپ سے روایت کرتا تھا لیکن وہ پورا موضوع اور گڑھی ہوئی روایتیں تھی ایک تو بات یہ ہے اور اس کا والد عبد الرحمان بھی کیا ہے ضعیف ہے اہل علم نے اس کو ضعیف کہا ہے متروک کہا ہے اور ایک راوی اور ہے محمد بن الحارث وہ راوی کیا ہے وہ راوی بھی متروک ہے اس لیے اس کی حدیث کے اندر تین تین راوی متروک ہے اور ایک راوی یا ضعیف ہے ایک راوی متحم بال ہے جھوٹ کی تومس سے وہ متحم ہے اس لیے حدیث کیا ہے ضعیف الجدن ہے بہت زیادہ سخت ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے آگے ایک لفظ اور ہے کہ لاشفات غائب کہ غائب شخص کے لیے شفا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے حدیث کیا گزری ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا لیکن اس کی بھی ایک حد ہے اس کی بھی ایک حد ہے یہ اس تو سخت ضعیف ہے لیکن کسی غائب کے انتظار کی ایک حد ہے دو پارٹنر ہے غائب ہو گیا پتا نہیں کب آئے گا دوسرے ملک میں چلا گیا اب وہ دوسرا آدمی بیچنا چاہتا ہے اب اس کو ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے تو کیا اب وہ دو سال کے بعد آئے گا تو اس کا انتظار کیا جائے گا یا یہ کہ کیا کہتے ہیں کسی شخص نے پارٹنرشپ میں کوئی زمین اور پلاٹ وغیرہ خریدا ہو وہ فوت ہو گیا اب اس کا چھوٹا بچہ ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے جو اس کا بارش ہوا ہے تو کیا اس بچے کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا نہیں شریعت میں کیا ہے لا درارا والا درار کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس کی بھی ایک حد ہے جہاں تک ممکن ہو آدمی انتظار کرے اور اگر انتظار کرنا ممکن نہ ہو تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اپنا حق اپنے حق میں تصرف کر سکتا ہے بیچ سکتا ہے ہاں اور اگر کوئی بچہ ہے جو بارش ہوا ہے اس کو حق شفا حاصل ہے اس کی اس کے والد نے کسی کے ساتھ شرکت میں کوئی کام کیا تھا تو ایسی صورت میں جو اس بچے کے اولیاء ہیں ذمہ دار ہیں یا جو جن کے زیر نگرانی چاہے دادا ہو یا اس بچے کا چچا ہو یا کوئی رشتہ دار ہو جو اس کا نگراں ہے ذمہ داری کفالت کر رہا ہے اس کی تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر کے بات چیت کر کے مسئلے کو صاف کر بات سمجھ میں آ گئی والا مسئلہ صاف ہو گیا کسی کو کوئی سوال کوئی ڈاؤٹ اگلی حدیث ہے دو حدیثیں اگلے باب میں ہیں باب الترادراد کا باب تراج کا مطلب کیا ہے مضاربت مضاربت کا مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے مضاربت باب اس میں باب اشتراک میں یا باب المشارکہ اس طرح کا کوئی باب گزرا ہے جس میں پارٹنرشپ کے بارے میں بتایا گیا تھا تو بتایا گیا تھا تو ایک تو کیا ہوتا ہے ایک پارٹنر جو ہے کسی جو ہے مکان وغیرہ میں ہوتی ہے زمین میں ہوتی ہے اور ایک پارٹنرشپ جو ہے ایک دوسرے انداز کی ہوتی ہے اس کی کئی قسم بیان کی گئی تھی اس میں قسم یہ بھی تھی کہ آدمی کوئی آدمی پیسہ لگائے اور کوئی آدمی محنت کرے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی انگلش کی اس میں جی سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں اچھی پارٹنر تو یعنی ایک آدمی نے پیسہ لگا دیا اور دوسرا آدمی محنت کر رہا ہے ایک آدمی سلیپ کر رہا ہے سو رہا ہے دوسرا آدمی جا کر کے محنت کر رہا ہے تو اسی جیسے اس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں تو اسی کو کہتے التراب یا مباربت کہتے ہیں تو اس کا سبوت ہے پچھلی حدیثوں سے اس کا سبوت بین کیا جا چکا ہے لیکن اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ کیا ہے ضعیف جدن ہے بہت سخت ضعیف ہے ان صحیح بن نبی اللہ, اللہ مطلب مقررہ مدت تک کے لیے ب یعنی کوئی چیز بیچ دیا ہاں کہ ہاں بھائی فلا وقت میں ہم پیسہ لیں گے یہ اسی طرح سے دوسری کیا چیز ہے المقاردہ یہی بزار بت سلیپنگ پارٹنر ہاں کسی کا پیسہ ہو اور کسی کی محنت ہو تو یہ جائز ہے اور وہ خلط البر بھی شریر لل بھائی تلا لئی اور جاؤ ملانا ملانے میں بھی برکت ہے گھر کے استعمال کے لیے نہ کہ بیچنے کے لیے تو یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے مزید اس کی وضاحت کیا کی جائے لیکن البتہ لیکن مقاردہ کا جو لفظ ہے قراز کا جو لفظ ہے اس کا ثبوت حدیث سے ہے آگے حدیث جیسا کہ آتی ہے اور بہت ساری اور دلیلیں تعالیٰ مقاردن اللہ تجالا رتبن فی بحرین ولا تنزیل ابھی فی بن وسیل فن فال تشن فقت ومن تمالی تو صحیح یہ صحیح ہے رشیدار کتنی کی حکیم بن حضاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں آدمی پر شرط لگاتے تھے جس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے یہ بے قراز سلیپنگ جس کے ساتھ کرتے تھے اپنا مال جس کو دیتے تھے اس سے شرط لگتا لگاتے تھے کب ادا آپا مالا جب اس کو مال دیتے تھے دے دیتے تھے تجارت کرنے کے لیے بزنس کے لیے تو کیا کہتے تھے کہ دیکھو میرا مال جو ہے جانوروں کے خرید و فروخت میں نہ لگانا ایک شخص جانوروں کے خرید و فروخت میں میرا مال نہ لگانا لاتا جلحفی کبھی دن رقبن یعنی تازہ جو ہے کلیجی میں یعنی کبھی دن حیوانوں کو کہا جاتا ہے ولا تح ملا بہرین اسی طرح سے میرے مال کو سمندر میں لے کر کے سفر نہ کرنا یا سمندری کوئی تجارت اس طرح کی ہو تو اس میں اس کو نہ لگانا تیسری شرط کیا لگاتے تھے اسی طرح سے سیلاب کی جگہوں پہ اس کو نہ لے جانا تین شرطیں لگاتے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم نے ان تینوں میں سے کوئی کام کر لیا تو تم میرے مال کے ضمانت دار ہو تمہیں اس مال کو واپس کرنا پڑے گا تو اس سے جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے مال کو اس طرح کی پارٹنر شپ میں یا سلیپنگ پارٹنر میں اس طرح اس طرح سے دے سکتے ہیں اور اب بہت ہو رہا ہے آج بہت ہوتا ہے لوگ جو ہے مال لگا دیتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں مقررہ فائدہ ان کو ملتا رہتا ہے لیکن اس بات کا خیال ضرور رہے کہ اس میں کوئی مقررہ مقدار مال کی فکس نہ کی جائے کہ ہم نے آپ کو ایک لاکھ دیا آپ ہم کو ہر مہینہ جو ہے پانچ ہزار دیا کریں باقی جو بچے وہ آپ لے لیا کریں ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے میں پانچ ہزار اس کی جو ہے اس کا فائدہ ہی نہ ہو ہو سکتا ہے پانچ ہزار کے بجائے پچاس ہزار کا ایک مہینے میں فائدہ ہو جائے ہاں پچاس ہزار کا جب فائدہ ہو جائے گا تو جو مال لگانے والا ہے اس کی نیت کیا ہوگی یا اس کا گھاٹا ہوگا سمجھ لیجئے وہ افسوس کرے گا کہ ہم کو تو کم ہی مل رہا ہے اور یہ بیٹھ کر کے مزے اڑا رہا ہے اور اگر اتنا فائدہ نہ ہوا یا یہ کہ اگر پانچ ہزار کے بجائے چھ سات ہزار ہوا تو اب محنت کرنے والا سوچے گا یہ تو بیٹھے بیٹھے اس کو پانچ ہزار مل رہے ہیں میں اتنی محنت کر رہا ہوں مجھے ہزار دو ہزار ہی میرا کام ہی نہیں چل پا رہا ہے تو اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے البتہ اس میں پرسنٹ یا فیصد کے حساب سے آدمی مقرر کر سکتا ہے فیصد کے حساب سے بھائی کہ اگر اس میں فائدہ ہوا جو فائدہ ہوگا چالیس پرسینٹ آپ لے لینا پھر ساٹھ پرسینٹ میرا ہوگا تو جتنا ہوگا اس میں دونوں برابر کے کیا ہوں گے برابر کیا جتنے پر جو ہے معاہدہ ہو جائے گا جتنے پر اتفاق ہوگا اس میں پھر کسی کو کچھ نقصان کا موقع یا سوچنے کا موقع نہیں ملے گا کچھ تکلیف نہیں ہوگی تو یہ جائز ہے فکس کر کے یہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے آج کل بہت ہی یہ سب کچھ چلتا ہے آج کل چلتا ہے کہ نہیں کسی نے دکان تیار کیا دکان تیار کرنے کے بعد جو ہے اس نے کہہ دیا کہ بھائی اس دکان سے चाहिए ہے ہم کو اتنا چاہیے کتنا چاہیے مہینے کا پانچ ہزار ہم کو چاہیے دکان تیار کر کے دیا کام دینے کا مہینے کا پانچ ہزار چاہیے اچھا ہے، بزنس ہو نہ ہو اس کو کیا چاہیے پانچ ہزار چاہیے یہ جائز ہے درست ہے نہیں تو درست ہے باقاعدہ جو ہے جو ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے فیصد کے حساب سے ہونا چاہیے حصے کے حساب سے ہونا چاہیے محدود مقرر نہیں ہونا چاہیے وہ وکالما لکن فل موقع انل ابن عبد الرحمن ابن آپ کو بانا بھی ان مال لعثمان علی ان نربح بینہما وہو موقوف صحیح اس طرح سے مالک رحمت اللہ علیہ نے بلاغیات میں اس کو ذکر کیا ہے ہاں کہ علی بن عبد الرحمن بن یاقوب عن نبیہ ان جدہی اب گویا کہ علی بن عبد الرحمن بن یاقوب گویا کہ یاقوب ہاں عثمان مضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے مال میں مال کو لے کر کے محنت کرتے تھے اس بات پر کے فائدہ جو ہوگا فائدہ جو ہوگا ان دونوں کے درمیان ہوگا اب ان دونوں کے جو درمیان ہوگا تو اس لفظ سے بینہ ہوا کے لفظ سے کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کوئی حصہ مقرر ہوگا دو حصہ آپ لے لینا ایک حصہ ہم کو دے دینا ایک حصہ یا برابر برا آدھا لے لیں گے یا ون تھرڈ آپ لے لینا ٹو ٹو تھرڈ ہم لے لیں گے تو یہ درست ہے اس میں کوئی حلت کی بات نہیں اسی طرح سے زمین وغیرہ کے معاملے میں زمین وغیرہ کے معاملے میں کہ جتنی پیداوار ہوگی تم اس کو اتنا تم لے لینا اتنا ہم لے لیں لیکن اس میں فکس ہے نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ آگے جو ہے مسافات اور اجارہ میں یہ باتیں آئیں گی آج کا درس ہی تک بس کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ علیہ میں سب لوگ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں کہ جمعہ کو سالانہ جلسہ ہونے والا ہے. جی سالانہ جلسہ جمعہ کو ہونے والا ہے باہر بوم بھی لگا ہوا ہے اور آپ لوگ جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے 아, اپنے مختلف گروپوں میں یہ خبر بش کریں اور ان وہاں پر وہ سائٹ وغیرہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ لائف بھی